أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر انتیس بالکل آسان اور بہت مختصر ان اللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں اللہ صلی اللہ نے فرمایا ان اللہ تجاوزا لی ان امتی الخطوان سیان میری امت سے اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں اٹھا دی جنہیں کر رکھا ہے کتنی چیزیں نمبر ایک کوئی چیز بھول سے ہو گئی بھول, بھول چک ہو گئی تو رب بنالا خزنان ہم نے جاؤ قبول کر لیا کوئی بھول سے غلطی غلطی پھول چوک ہو گئی ماف. نمبر دو اگر بندے سے بلا قصد کوئی خطا ہو جائے تو اس خطا کو بھی معاف ربنا بنا لا تو آخر ان نماز میں بندہ خطا کر گیا بھول گیا اب میں بندے کو نہیں کہوں گا پھر جا کے وضو کرو اور نماز پڑھو بلکہ اللہ میں دو رکعات آخر میں سجدے سو کر لو ساری غلطی ماشاءاللہ روزے دار بیٹھا روزے کھاتا چلا گیا کھاتا چلا گیا جب آخری رکما رہا آخری رکما ارے میں تو روزے سے تھا پورا پیٹ بھر کے کھا لیا آخری رکما کیا میں تو بھول گیا تھا میں روزے سے تھا چلو بھائی تم بھول گئے تھے تم بھوکے گئے تھے روزہ بھی ہو گیا اللہ روپے پیٹ پر کھلا بھی دیا رب بنا لا تو آخر دنے. نمبر تین وہ مستک جو زبردستی بندے سے کرایا گیا مجبور کر دیا گیا سینے پر بندوق کی نلی رکھ کر کے گردر پر تلوار رکھ کر کے اگر ایسا کسی بندے سے کفر شیر گلتی کرائی گئی اب بچہ ہمت نہ کر سک بندہ ہمت نہ کر سکا کر گیا تو اللہ فرماتے اس پر بھی ہم نے معاف کر دیا کیوں اللہ اک رہا وکل بہو متم ان بشرتے کی دل سے کفر نہ کرے سوچتا ہے ٹھیک چلو کہہ لیتے ہیں جان بچ جائے گی دل سے تو گالی ہی دے رہے کم بخت کو بگ جائیں گے تو کہیں گے ہاں اب جو بنا رہا ہے بگاڑ لو, میں مسلمان ہوں. اگر ایسا کوئی انسان کیا تو یہی سے ایک مسئلہ یاد رکھے کہا گیا ہمارے یہاں شاید نہ ہو یہاں نہ ہمارے ہاتھ بہت ہوتا تھا بیوی بی کو طلاق دینا نہیں چاہتا کیوں بیوی بی بی بی بڑی ہوشیار جب انبر ہونے لگی تو سارا سیورات لے کے کہاں چلی گئی میکی وہاں چھوڑ دیا اب شوہر کیا سوچتا ہے طلاق دے دوں گا تو پہلے ہی لے کے چلی گئی ہے کچھ نہیں ملے گا تو شوہر طلاق دیتا ہے نہ وہ آتی ہے تو کچھ لوگ بالکل طلاق نامہ میں فلا ابن فنا فلاں ابن فنا فلا ابن فنا اپنی بیوی بی کو ہم کیا کرتے ہیں طلاق طلاق نامہ بالکل تیار کیے ہوئے اور کہیں اکیلے پکڑا اور بندوق کی نہیں دیکھو اس طلاق نامے پر دستخط کرو کہ میں نے طلاق دیا ورنہ اڑا دوں گا وہ بے دم کے کا ایک نہیں میں تین دستخط کر دوں گا بس لڑکی والے بس طلاق ہم نے لے لیا کیا جا یہ طلاق کے زبردستی کی ہوئی کہ نہ ہوئی کافر مسلمان کو زبردستی کافر بنائے تو کافر نہیں ہوتا تو میکے والے زبردستی شوہر سے طلاق دلوائے گے تو طلاق ہے نہیں پڑتی کیوں اللہ کے رسول نے فرمایا تین چیزوں کا کوئی اعتبار اللہ نے سب کو معاف کر رکھا ہے آگے بات سمجھ میں احترا یاد رکھنا یہ مسئلہ طلاق کل مک رہے لا وی نمبر